الحمد لله نحمده ونستقيمه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوت بالله من شكور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مغل له. ومن يغله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وقده لا شذيك له ونشهد ان نسزدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تبارك وتغالى عليه وعلى آله وصحبه عن وبارك وسلم ابدا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الظليم لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة القسرح فبق الله مولانا العلي القطيب وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكلين والحمد لله رب العالمين اور پھر اوغم بنی بے سروسامہ مل دے تبل مل دے تاب مل دے تو کر ہمیں تش منع آئی اے خدا جو خدا بینو خدا دا مل تاخیر تو بہت ہو چکی اب ہمارے میزبان نے یہ کہا کہ بلا تعیم میں تو بہت دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ بلکہ اس سے پہلے بھی میں یہاں آنے کے لیے تیار تھا سوچ رہا تھا کچھ سنا دوں گا آپ لوگوں کا یہی اگر دور رہا تو میں تو سنانے سے رہا آپ لوگ سنانے کے لیے آئے ہو تو آپ سناؤ اور سننے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ خاموش ہو جاؤ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ جلسوں کے ہنگاموں کا معاملہ میری سلیحت کے لیے سازگار نہیں ہے بہرحال اب دیر سے ہی صحیح کچھ سنانا ہے تو میں سنائے دیتا ہوں ایک عجیس ایمان افروز ایک صحابی جلید کی حکایت پر اور ان کے قصے پر مشتمل جو بخاری شریف میں مربی ہے وہ حدیث میں یہاں پر سنانا چاہتا ہوں جس سے اندازہ لگے گا کہ صحابہ کے رام اللہ تبارک و تعالی وجن حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلما سے کیسی محبت فرماتے تھے اور ان کی محبت کو انہوں نے اپنے رشتوں کی بنیاد کس طرح سے بنایا تھا اور حضور صلیور عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلمان کی حکم کی تعمیر کا ان کے اندر کیسا جذبہ تھا اور حضور علیہ صلاط وسلام کو وہ اپنے نفس کا اپنی جان کا اور اپنے تمام معاملات کا کیسا ہاتم اور کیسا مختار سمجھتے تھے اور اس سے یہی پتا لگے گا کہ سنیت جس کو آج مسلک حضرت سنت والجماعت کے نام سے اور پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن کام ابن مالک ابی اللہ تبارک و تعالی سے یہ حدیث بخاری شریف نے مرضی ہے کابل مالک کے بیٹے عبداللہ ان کے بارے میں بخاری شریف میں یہ آیا کہ جب کابل مالک اور اللہ تبارک و, و تعالی عنہ کی بینائی چلی گئی تھی تو ان کے قائد اور ان کو چلانے والے وہی ان کے بیٹوں میں تھے ان سے حضرت کا بن مالک ربی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنی آپ بیٹی بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں حضور سرور عالم صب اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے ساتھ بارہ وضوے کیے اور میں کسی وضبے میں حضور سے پچھڑا نہیں ان تمام وضبوں میں میں حضور کے ساتھ رہا کہتے ہیں کہ سوائے بدر کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بدر کا غضبہ یہ اچانک ہو گیا تھا اس کی پہلے سے کوئی تاریخ وغیرہ مقرر نہیں تھی تو حضور صلی عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ اس بدر کے غذبے میں شریک نہ ہوئے ان پر حضور نے کوئی ملامت نہیں فرمائی پھر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے مضمون ہے میں اس کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے بیعت کی جو سعادت رسی فرمائی لیلت العقبہ میں عقبہ والی رات میں اس سوادت پر وہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا نہیں ہے کہ مجھے بدر کا غذبہ اس کے بدلے بدر کے غذبے کی حاضری نصیب ہوتی اگرچہ بدر کی جنگ کا شعرا لوگوں میں زیادہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمام غذبوں میں حضور کے ساتھ چلید رہا غذبۂ تبوب کے علاوہ قزبے تبوق میں میں پیچھے رہ گیا اور حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی اقضبے کے لیے تشریف لے جاتے تو جہاں جانا ہے اور جو آخری منزل ہے اس کا پتہ نہیں بتاتے تھے بلکہ طوریے کے طور پر شراحتن حضول نبی کریم سے بندہ و تبار کا وسلمانے شریف کوئی بات واقعہ نہ فرمائی اور کبھی جھوٹ کا قصد بھی نہیں فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولا ضرورت ہوتی تھی تو تولیہ کر لیتے تھے کوئی ایسی بات فرماتے تھے کہ اس کا کوئی صحیح پہلو بھی ہے ہو اور اس کا ظاہری پہلو جو ہے وہ کچھ اور ہو اور وہ ایک پہلو وہ بھی ہو کہ جو صحیح ہو اور اس کا قدر آدمی کرے تو جھوٹ سے بچ سکتا ہے تو حضور علیہ عالم صد اللہ طوال علیہ وسلم کی جب ضرورت ہوتی تو تولیہ فرماتے یعنی پہلو دار بات کہتے تھے جس کا ایک پہلو صحیح ہوتا تھا واقعے کے مطابق ہوتا تھا اسی کا قضر فرماتے تھے سوائے قزب تبوک کے تمام جنگوں میں حضور نے یہی دستور اختیار کیا اب فرماتے ہیں کہ قزب تبوک میں حدور نبی کریم صلی اللہ و و تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ہم روم والوں سے لڑنے کے لیے اور ان کے اطکار کے لیے ہماری منزل تبوک ہے ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ لوگ تیاری کر لیں اور اپنے جلد کام مٹا کر کے وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے اب کا ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ زمانہ وہ تھا جب پھل پک چکے تھے اور سائے گھنے ہو گئے تھے بہت ہی سخت گرمی کا زمانہ تھا اور ایسے آلم میں مشکل گھڑی میں لوگوں نے تیاری کی اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی دو اونٹنیاں خرید رکھی تھی اسی قرض سے اور لوگ تیار ہو کر کے چل دیئے لیکن مجھے کچھ کام درپیش آ ہوا تو میں نے کہا کہ میں اپنا کام نپٹا لوں گا تو آج نہیں تو کل جاؤں گا پھر جب دوسرا دن ہوا کل ہوا پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر میں نے یہ کہا کہ میں کل چلا جاؤں گا یہی ہوتا رہا اور آج سے کل پر وہ تاخیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ قابل مالک کہتے ہیں کہ لشکر جو ہے وہ بہت دور پہنچ گیا اب ان کے لیے یہ دشوار ہوا کہ یہ اردو سروج عالم صد اللہ تعالیم سے جا ملیں اور لشکر میں شریک ہو جائیں اب یہ پچھڑ کر کے رہ گئے اور دلی جی اپنے دل دل میں یہ فکر لائق اور اپنے دل میں ملامت کرتے تھے اور بازاروں میں جب نکلتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھ کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے لوگ دیکھیں تو میرے اوپر نفاق کی اور منافق ہونے کی تومت لگائیں اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا تھا جو پیچھے رہ جاتا تھا بغیر کسی قدر کے تو لوگ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے اور حضرت قابل مالک فرماتے ہیں کہ مسلمان اس لشکر میں اتنے کثیر تھے کہ ایک بڑا دفتر بھی ان کی ان کے ناموں کو جمع نہیں کر سکتا تھا اتنے کثیر تعداد میں لوگ پذبے کا روپ میں گئے کہ آج بھی چھپنا چاہتا تو چھپ سکتا اور کون آیا کون نہیں آیا اتنے کثیر لشکر میں جو ہے یہ بات جو ہے اس کا حال جو ہے چپ سکتا تھا کہتے ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وطیہ وسلم قبوک میں پہنچ گئے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کہ ابن مالک کا کیا ہوا اب کہتے ہیں کہ ہم پوچھا کہ تاب ابن مالک کا کیا ہوا اب کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص نے یہ کہا کہ ان کو جنگ میں آنے کی پرسک کہاں آئے وہ تو اپنے حال میں خوش ہیں اور ان کا جو جباس ہے دائیں بائیں اس کو دیکھنے میں وہ مصروف ہیں تو ایک صحابی عدید واجبل مہاجر نے جبل یا کوئی اور صحابی ان کا میں نام بھول رہا ہوں انہوں نے اس شب سے کہا کہ تو نے کتنی بری بات کہی اور پھر حضور سے مخاطب ہو کر کے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم تو ابن مالک کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ خیر ہی ہے اس سے کیا پتا لگا کہ صحابہ کے رام اللہ تبارک و تعالی عرم ابماعل کا دستور یہ تھا کہ کسی کی برائی سننا گبارہ نہیں کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کی برائی نہ تو خود کرتے تھے اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کو سننا گڑبارا نہیں کرتے تھے یہی دستور ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے اگر یہ دستور ہم لوگ اپنالیں تو غیبت کا اور ایک دوسرے کی نا حق بلا ضرورت اور بے حاجت شروع اس کی حیبت اور اس کی برائی کا دروازہ بن ہو سکتا ہے اور اس سے یہ بھی پتا لگا کہ صحابہ احترام رکوان اللہ اعتبار کا وطال آر اجمائی کسی کے اوپر اعتراض کرنے میں اور اس کے اوپر کوئی الزام دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو فوراً یہ حکم لگا دیتے کہ قابض نے مالک نے بڑا گناہ کیا اور قابض مالک معذ اللہ مجرم ہو گئے لیکن یہ صحابی تھے انہوں نے اعتراض میں جلدی نہیں اور جس نے اعتراض کیا اس کو ڈاٹا پتا یہ لگا کہ مسلمان کا قول اور اس کا فیل اگر وہ محکمل ہے اور اس کے اندر مختلف پہلو ہیں تو اس کو اچھے پہلو پر محمول کیا جائے گا اور اس کے برے پہلو کو جب تک وہ برا پہلو خود متعین نہ ہو جائے وہ برا پہلو جو ہے پر محمول نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ہے جہاں تک ہو انظام سے بچانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ حضرت طار میں مالک صبی اللہ تبارک و, و تعالی انہوپش نے اعتراض کیا ان صحابی نے جو اس کا دفاع فرمایا اس سے یہ رخ بھی معلوم ہوا بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ طالب مالک یا حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و, و تعالی علیہ وسلم اب اس غزبے سے سارے ہو کر کے چل دیئے مدینہ شریف کی طرف اور جب مدینہ شریف کی طرف چل دیئے اور اب یہ مدینہ شریف کی طرف حضور مدینہ شریف جب قریب ہوئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں جھوٹے ہیلے بہانے آنے لگے اور یہ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں حضور سے یہ بہانہ کر لوں گا وہ بہانہ کر دوں گا لیکن کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد پنی بھوئی اور حضور تشریف لے آئے کہتے ہیں کہ, کہ سارے جھوٹے بہانے میرے دل سے جو ہے دور ہو گئے اور میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ حضور سے سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا کہتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے دن چلے جب سورج بلند ہوا تو نغبت کا سورج مدینے کا تاجدار مدینے میں جلوہ افرو ہوا کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور یہ حضور کی عادت عنیما تھی کہ جب کسی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اسی عادت کے مطابق آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جب تشریف لے گئے تو لوگ حضور سے ملنے کے لیے آنے لگے اور جو لوگ مطبئے تبوک سے پچھڑ گئے تھے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی سے کچھ زیادہ تھے تو وہ سب آنے لگے اور حضور سے اپنے ہیرے اور بہانے کرنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنے لگے کہ حضور ہمارے لیے استقبال کریں دعائیں مفرت کریں ہمارے لیے بخشش چاہیں تو حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے ہوئے حضور نے ان کے آزار کو قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مفرت کر دی اس لیے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ عمرنا نہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ آدمی کی ظاہری حالت کو ہم قبول کریں اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر دیا تو اکثر و بیشتر معاملات میں کسی حکم پر حضور نے عمل فرمایا اور یہ بھی لوگ آئے تو کسی قاعدے کے مطابق ان کے ظاہری آدار کو قبول فرما لیا اور ان کے لیے دعائیں مفرت فرما دی لیکن حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ کی یہ خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت اگلے انبیاء میں نہیں پائی جاتی اگلے انبیاء کا حال یہ ہے کہ کچھ کو یہ حکم تھا کہ وہ ظاہر پر عمل کریں اور کچھ کو یہ حکم تھا کہ وہ باطن پر عمل کریں دل میں جو ہے اور جو حقیقت میں جو معاملہ ہے اس حقیقت پر عمل کریں ظاہر پر عمل نہ کریں جیسے حضرت صبر عالانبی جینا والسلام کہ ان کو یہ حکم تھا کہ وہ باطن پر عمل کریں اسی لیے انہوں نے چند کام ایسے کیے جس پر حضرت موسا علیہ صلاطلام نے اعتراض فرمایا اس لیے کہ وہ ظاہر شریعت کے اعتبار سے وہ کام خلاف ظاہر تھے ان کی نظر میں خلاف شرح تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے آپ نے کر دیا ایک پاکیزہ جان کو آپ نے مار ڈالا قتل کر دیا بہت برا کیا اور اسی طرح سے جب وہ کشتی میں چلے تو اس کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا کشتی کو چیر دیا اور اس کو ابدار کر دیا آپ نے کہا کہ جیے, آپ نے کیا کام کیا کیا آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا کہ جو کشتی میں زوار ہیں ان کو آپ ڈبو دیں آپ نے بہت برا کام کیا اور ایسے ہی جب ایک بستی سے گزرے وہاں کے لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا کھانے کی ضرورت تھی اور ان دونوں حضرات نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا پینے سے اور مہمان نوازی سے انہوں نے انکار کیا وہاں ایک دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ ٹہنا چاہتی ہے جڑنا چاہتی ہے مناظم ہونے کے قریب ہے تو ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے اس طرح سے انگلک سے اشارہ کر دیا وہ دیوار سیدھی ہو گئی مہادر کے علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے تو اس پر اجرت دے لیتے ہیں تو یہاں سارے اس, اس رشتے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے بات دور جائے گی ان تمام مثالوں میں حضرت فضر علا نبی نا والا تسلیم نے باطن پر عمل کیا اور اس میں قرآن شریف میں یہ ہے کہ جب اس دیوار کو آپ نے سیدھا کیا تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ دیوار اس کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا یعنی کیا پتہ چلا کہ اس کی نیکی اس بات کی سبب ہوئی نیکی اس بات کی وجہ ہے نیکی اس بات اس کی وجہ ہے کہ سدر نے یہ تصد کیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تو وہ حدیث تفصیل میں آتا ہے کہ وہ جو باپ جس کو کہا کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا وہ ان کا باپ نہیں تھا بلکہ ساتویں پشت میں ان کا دادا تھا تو اس سے پتا لگا کہ آدمی کی نیکی جو ہے وہ آدمی کے کام بھی آتی ہے اور آدمی کی نیکی سے جو ہے دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور اس کے مر جانے کے بعد جو ہے اس نیکی سے جو ہے اس کی اولاد کو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہی تو مسئلہ کہ ہے جو سنت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سلحہ اور صارحین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاش اور ہماری دنیا کی اسلاہ اور اس کا انتظام فرماتا بہرحال تو حضرت صدر نے باطل پر عمل کیا اور حضرت موسا نے جو اعتراض فرمایا وہ ظاہر پر ان کا عمل تھا دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں یہ ظاہر ان کو ظاہر پر عمل کرنے کا حکم تھا اور ان کو باطن پر عمل کرنے کا حکم تھا اسی لیے اس ہدایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت خضر سے اللہ کے حکم سے حضرت مزا علیہ السلام وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ جس پر عمل کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو جانوں یعنی اس پر عمل کروں اور مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ اس کو جاننا یعنی اس پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے بہرحال تو لیکن یہ سرکار کی خصوصیت ہے ہمارے لیکن یہ سرکار کی خصوصیت ہے ہمارے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر و باطن دونوں کا حاطم بنایا جب چاہا ظاہر پر حکم دیا اور جب چاہا تو حقیقت کے مطابق حکم فرمایا اور باطن کے مطابق حضور نے جو ہے حکم فرمایا اور باطن پر جو ہے اردو نے فیصلہ کیا تو یہاں پر مناسب نے کیلے بہانے کیے حضور نے ظاہر کے مطابق ان کا خدر جو ہے قبول کر لیا اور جو آئے مختلف فرما دی لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور کو اس پر اطلاع نہیں تھی حضور کو اس پر اطلاع تھی لیکن خدا کی طرف سے حکم یہی تھا کہ ان کے ظاہر کو قبول کر لو اچھا اب کاب نے مالک آئے تو کاب نے مالک کے بھی حال سے جو حضور واقف تھے تو کاب نے مالک آئے تب ان کا ظاہر قبول کرنے کی بات نہیں ہے دیکھا تو دیکھ کر کے تبسم فرمایا اس تبسم میں ناراضگی کے آسار تھے کہتے ہیں کہ, کہ, اے کہ اے پھر آپ جب حاضر ہوئے تو حدور نے فرمایا کہ کیا ہوا تم قصبے کا روپ میں نہیں آئے کیا تم نے اپنی دو اونگنیاں لائن نہیں خریدی اس کی سے یعنی حضور کو اس ارادے کی بھی خبر ہے کہ کاب نے مالک کا جو ہے جانے کا ارادہ تھا انہوں نے دو اوٹنیاں خریدی تھی کہ میں نے حضور سے جو ہے یاد کیا کہ خدا کی قسم میرے پاس جو ہے میرے لیے کوئی ادر نہیں ہے اور میں جب حضور سے پچھڑا تو میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا میں اتنا تندرست اور توانا اور اتنا تبنگر کبھی نہیں تھا جتنا جو ہے اب تھا اور میں جو ہے اللہ نے جو ہے مجھ کو جو فراغت اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں تھا تو میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے زور بیان دیا ہے اگر میں کسی اور کے پاس بیٹھتا تو مجھے یہ امید تھی کہ اس, کی اس کے اتاب سے میں اپنے زور بیان سے باہر ہو جاتا اور اس کے اتاب سے بچ جاتا لیکن یہ حضور آپ کا معاملہ ہے اگر میں آپ سے جھوٹ بول دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو بتا دے گا تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی سے اس سے کیا پتا لگا کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے سامنے جھوٹ بول کر کے جو ہے بچ نہیں سکتے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے خبر کر دے گا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے سچ بولوں اور تھوڑی دیر کو حضور آپ ناراض ہوں تو مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے عفو کی اور اس کے معافی کی اور اس کے کرم کی جو ہے مجھے امید ہے تو کہتے ہیں کہ پھر جب یہ آپ نے جو ہے عرض کر دیا تو حضور نے ان کے بارے میں جیسے منافقین کے بارے میں یہ ان کے آدار قبول کر لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ فرمائے یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے معلوم یہ ہوگا کہ یہاں پر حضرت کاب ابن مالک اور اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معاملے میں حضور نے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا بلکہ حقیقت پر اور باطن پر جو ہے آپ نے حکم فرمایا تو پھر بات جو ہے یہی کہتے ہیں کہ کابن مالک کے ساتھ بھی یہی ہوا اور مورارا ابن ربی اور حلال ابن ویا یہ دو بھی پچھڑ گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کے حکم سے جب یہ چل دیے تو ان کی قوم کے کچھ لوگ جو ہے ان کے پیچھے چلے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا اپنے آپ کو رسوا کر دیا تم چاہتے تو حضور سے کوئی عذر کر دیتے حضور تمہارا عذر قبول کر لیتے اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیتے کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا کہ میں پلٹوں اور پلٹ کر کے میں کچھ ہیرا بہانہ کر دوں اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں پھر میں میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے تو ان لوگوں نے دو آدمیوں کا نام لیا جو نیک دو آدمیوں کا نام لیا جو نیک تھے اور وہ بدر کی جنگ میں شریک ہو چکے تھے تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ان کے معاملے میں اور ان کی ذات میں میرے لیے رہنمائی تھی اس سے پتا یہ لگا کہ سلحہ کے اعمال اور سلحا کی روش آدمی کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کے اعمال اور ان کے اقوال اور ان کے طرز کو اپنانا چاہیے یہی جو ہے صحابہ کے زمانے سے جو ہے رویش چاہیے آ رہی ہے کہ افعال اہل الدین جو دین والے لوگ ہیں جو دیندار لوگ ہیں ان کے افعال سے تمسک کیا جاتا ہے اور ان کے افعال کو حجت قرار دیا جاتا ہے اور ان کے افعال سے دلت پکڑتے ہیں اور انہی کے افعال کو اختیار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں اب تو میں وہی کروں گا جو ان دونوں نے کیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہاں میں نے کہا کہ نہیں میں حضور سے جو ہے جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں چل پڑا وہاں سے کہتے ہیں کہ اب حضور نے یہ حکم دیا کہ ان تین لوگوں سے کاب ابن مالک فی ابن امیہ اور مرادہ ابن ربیب سے کوئی بات نہیں کرے گا تو یہ لوگ حضور کے باغی نہیں تھے معذلہ ایسے نہیں تھے کہ حضور کے دین سے پھر گئے ہوں مسلمان تھے سچے پچے مسلمان تھے اور اپنے اس لغزش پر نادم بھی تھے تو ان کی توبہ تو پہلے ہی ہو گئی تھی لیکن حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے انہیں جانچنے کے لیے آزمانے کے لیے ان کو یہ فرما دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم دے ان کو موقف رکھا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا تو صحابہ نے اس حکم پر ایسے عمل کیا کہ لوگوں نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا اور ان سے جو ہے بات کرنا کلام کرنا سلام کرنا جو ہے سب موقوف کر دیا کاب نے مالک فرماتے ہیں اس میں درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور جو سنی اور غیر سنی سب کو ملانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے اس میں درس ہے کہ صحابہ کرام رکمان اللہ تبارک و تعالی عالم اجمعین کا طرز عمل یہی رہا کہ انہوں نے اپنے رشتے جو ہے رسود اللہ کی محبت کے رشتے سے جو ہے منسلک کیے جو رسول اللہ کا ہے انہوں نے اس کو اپنا سمجھا اور جو جس سے رسول اللہ نے تھوڑی دیر کے یہ بھی منا فرما دیا تو اگر کہ وہ مسلمان ہو اس سے انہوں نے جو ہے اپنا نا تر اپنا رشتہ نہیں رکھا بولنے ڈالنے کا جو ہے اس سے رشتہ نہیں رکھا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت کابن مالک کہتے ہیں کہ اب جب یہ ہوا تو مدینے کی زمین جو ہے اب بدل گئی اور وہ زمین نہیں رہی اور درو دیوار بدل گئے اور لوگ جو ہے میرے لیے بدل گئے اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا کہتے ہیں کہ میں صبر والا آدمی تھا اور برداشت والا آدمی تھا تو میں تو بازاروں میں جاتا تھا اور نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا اور بازاروں میں بھی جو چلتا تھا اور میرے دونوں جو رفقہ تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہتے ہیں کہ ان کا عجیب حال ہوا وہ غم سے نڈھال ہو گئے اور نہایت ہی وہ ضعیف اور کمزور ہو گئے لیکن میں نے صبر کیا اور میں اب بازاروں میں بھی آتا تھا حضور کے ساتھ نماز ہی پڑھتا تھا کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوتا تھا ستون کی آڑ میں تو میں دیکھتا تھا کہ حضور سربر عالم صبل تبارک و تعالی علیہ وسلم جب میں مسجد کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں آتا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میں نے حضور کو سلام کیا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کیا حضور نے لب ہلائے میرے سلام کا جواب دیا اور میں جب نماز پڑھنے لگتا تھا ایک ستون کی آڑ میں تو میں دیکھتا تھا کہ حضور مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور جب میں حضور کی طرف توجہ ہوتا تھا تو حضور اپنی نظر پھینک لیتے تھے جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی اب کہتے ہیں کہ یہی حال ہوا کہ اسی حال میں ایک دن جو ہے میرے پاس ایک میں بطال میں چل رہا تھا کہ ایک شخص نے یہ پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے کابل مالک کا پتہ بتائے تو لوگوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ کابل مالک جا رہے ہیں کہا کہ اس نے میرے پاس ایک خط دیا مجھے اور اس خط میں جب میں نے اس خط کو پڑھا تو وہ شام کے بادشاہ شاہ کی طرف سے یہ خط تھا جس میں یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے اور تمہارے سردار نے تم کو چھوڑ دیا ہے اور تم کو مبوض جانا ہے اور تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ تم رائے گاہ ہو, ہو جاؤ یا ضائع ہو جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ تو تمہاری عزت ہوگی تمہاری ہم عزت کریں گے تمہیں قدر و منزلت ملے گی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو مصیبت پر مصیبت ہے میں نے اس خط کو تندور میں پھینک کر کے جلا دیا کہ نہ خط رہے گا اور نہ یہ کسی کو اس کی استعلہ ہوگی کہتے ہیں کہ کسی حال میں ایک مدت گزر گئی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے جٹاد بھائی اتادہ کے باغ میں دیوار پر چڑھ کر کے دروازہ پر تھا دیوار پر چڑھ کر کے میں اوپر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں وہ خاموش رہے پھر انہوں نے قسم دی کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں خاموش رہے کسی مرتبہ جب قسم دی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے جواب دو میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں تو انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ و رسول عالم اللہ جانے اور اس کا رسول جانے یعنی حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالم منع فرما دیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا تو انہوں نے اپنے بھائی سے شجاد بھائی سے بات نہیں کی حکم کو اس طور پر کالانے کا صحابہ کا جذبہ تھا اب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے بہت ہی رنگ لائق ہوا اور میں رو کر کے دیوار پھلان کر کے میں چل دیا کہتے ہیں کہ کسی حال میں جو ہے ہم تھے کہ ایک دن ایک فاسد آیا اور اس نے یہ ہم کو حکم دیا مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی بی سے علیحدہ رہو اپنی بیوی بی سے جدا ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اپنی بیوی بی کو طلاق دے دوں یا کیا کرنا یہاں پر پتا لگا کہ صحابہ کام رکبان اللہ تبارک و تعالی تعالم حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی کو اپنے معاملات کا مختار کل مانتے تھے اپنا حاطف جانتے تھے حضور نے ایک جائز کام کو منع فرما دیا اب وہ جائز کام جو ہے نہیں رہا بلکہ حرام ہو گیا اس سے یہی پتا لگا کہ حضور جو ہے صاحب اختیار ہے جس کے لیے جس جائز کو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جس حرام کو چاہیں جائز فرمائیں حضور کا یہ اختیار صحابہ جو ہے یہ اختیار سمجھتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں صرف یہ ہے کہ ان سے اپنی بیوی بی سے تم صحبت مت کرو تم سے تمہارے تم اس کے قریب مت جاؤ اور یہی حکم اس کاشد نے مرارا ابن ربی اور ہلال ابن میا کو بھی دے دیا ہے اب ان دونوں میں سے عالم مرارا ابن ربی یا ہلا لبن اویا مجھے اس وقت نام ٹھیک سے یاد نہیں ہے ان میں سے کسی صاحب کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بہت نڈھال ہے اور اس کو خدمت گار کی ضرورت ہے تو میں کیا اس کی خدمت کر سکتی ہوں تو فرمایا کہ ہاں لیکن وہ تم تم سے قربت نہ کرے تو کہ کی, حضور اس میں تو بالکل حرکت ہی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی سکت ہی نہیں ہے اب حضرت کا مالک رضی اللہ تعالیٰ مرماتے ہیں کہ میں چونکہ ایک جوان مرد تھا لہذا یہ رخصت معنی حضور سے طلب نہیں کی کہ میری بیوی بی جو ہے میری خدمت کر لے کیونکہ میں جوان مرد تھا تو میرے اوپر جو ہے میں اپنے رفظ پر مجھے پورا اعتماد نہیں تھا کہ حضور کے حکم میں کوئی سرتاوی ہو جائے کوئی ورزش ہو جائے اور حضور کے حکم کی تعمیر میں کوئی کمی ہو جائے لہٰذا میں نے یہ رس طلب نہیں کی اور میں جو ہے اس پر حضور حضرت عائب مالک نے اس پر عمل کیا کہ جتنی مدت تک ان کو جو ہے بیوی سے جدا رکھا گیا وہ اپنی بیوی سے جدا رہے اب کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے پچاس راتیں جو ہے وہ گزر گئیں ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا صبح کو نماز پڑھ کر کے میں نے جو اپنی مکان فکر پر بیٹھا تھا کہ جبل صلاح سے ایک بشارت دینے والے نے مجھے بشارت دی کہ اے کابن مالک تم کو بشارت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اس کی آواز وہ اس کے گھوڑے سے پہلے آئی تیز آئی آئی اور وہ پھر اپنا گھوڑا بھگا کر کے چلا کر کے آیا اور کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میرے تن کے اوپر اس وقت دو کپڑے تھے اور میں نے اپنے وہ دونوں کپڑے کپڑے بدل کر کے اس چشر کو دے اور پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالمہ کا چہرہ چاند کی طرح سے جگمگا رہا ہے اور حضور کی یہ عادت کریمہ تھی ہمیشہ حضور کی حالت تھی جب حضور خوش ہوتے تھے تو چہرہ جو ہے جو پہلے سے تابناک تھا اور زیادہ چمکتا تھا تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو لوگ مجھے بشارت دینے لگے کہ تم کو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی تمہیں مبارک ہو اور حضرت طلحہ مہاجرین میں سے حضرت طلحہ وہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے انہوں نے مبارکباد دی پھر جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو بشارت دی تو یہ انہوں نے حضور سے ارد کیا کہ یا رسول اللہ میری توبہ کی تمامیت اس میں ہے کہ میری توبہ کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں صدقت اللہ وز رسول یہ مال جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صدقہ ہے میری طرف سے تو یہ کیوں کہا اللہ کے لیے ہی کہہ دینا کافی تھا وز رسول ہی کیوں کہا یہ بتانے کے لیے کہ جب تک رسول کی رضا نہیں ہوگی اور جب تک رسول کا وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی عبادت جو ہے قبول نہیں ہوتی تو اب حضرت کا اپنے مالک نے جب یہ عل کر لیا تو حضور نے فرمایا کہ اپنے لیے کچھ مال بچا کر کے رکھو یہ تمہاری لیے بہتر ہے تو کہا کہ خیبر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو روک لیتا ہوں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد اور ایمان کے بعد میرے اوپر سب سے بڑی نعمت جو کی وہ یہ کہ میں نے رسول سے سچ بولا اور کہتے ہیں کہ اس کا ہم لوگوں کو یہ بدلہ ملا اور یہ جواب ملا اور یہ جزا ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں جو ہے یہ فرمایا کہ وکالت سلاحت اللہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اس نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں نبی کی پیروی کی اور ان تینوں پر ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ہماری تحریف جس کا ذکر قرآن میں ہے یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حکم کو موقوف رکھا ہمیں آز... ہے ہمارے اوپر جو ہے آزمائش کے لیے ہاں یہ حکم جو ہے ہمارے اوپر موقوف رکھا پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دور پر ان کی یہ تعریف فرمائی اور یہ ان کے لیے جو ہے اشارت دی اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور سے جھوٹ بولا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نہایت کبھی بات کہی اور نہایت جو ہے ان, کے ان کی تقریر اور ان کے جو ہے برے حال کو جو ہے اللہ نے ظاہر فرمایا اور یہ فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے تو قسمیں کھائیں گے تاکہ تم لوگ جو ہے ان کے خیال میں نہ پڑو تو ٹھیک ہے ان کا خیال چھوڑ دو اس کے بعد یہ ہے کہ تم فرما دو کہ ہم تمہارا کہاں ہمارا ہم, ہم تمہارا یقین نہیں لائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمہاری خبر بتا دی یہ منافقین کے بارے میں فرمایا تو یہ حدیث میں نے آپ کو جو ہے سنا دی جس سے آپ کو جو ہے مسل اہل سنت جو مسلک اعلی حدت ہے اس زمانے میں اس پر جو ہے روشنی پڑتی ہے اور اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور ان کے احکام کی تعمیر کا جذبہ جو صحابہ کو تھا وہ کس طور پر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنا رشتہ کس سے استبار رکھنا چاہیے اس میں درد یہی ہے کہ جو حضور اربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعلی وسلما کا ہے وہی ہمارا ہے اور جو حضور کا نہیں ہے تو وہ اگرچہ ہمارا خون کا رشتہ دار ہو وہ ہمارا نہیں ہے محمد ہے مطالعہ عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جہاں اولا سے پیارا وہ حردا مانا ہم نے ڈائر کر